گنوار کفر اور نفق میں زیادہ سخت ہیں اور اسی قابل ہیں کہ اللہ نے جو حکم اپنی رسول پر اتارے اس سے جاہل رہیں اور اللہ علم و حکمت والا ہے